اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام احکام شریعت اور دلت القدر وغیرہ اور احتیاط سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں انتفاقر حاضری کا شرف حاصل ہے یہ آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ کہلاتا ہے پہلا رمضان کے دس دن اس کو عربی میں عائش کہتے ہیں تو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں جہنم سے آزادی اور مغفرت کے دروازے بند ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے میں رحمت اور جہنم سے آزادی کے دروازے بند ہیں اور تیسرے میں رحمت اور مغفرت کے دروازے بند ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جن, جن امور کا کسی اشرے میں زیادہ ظہور ہوتا ہے جس چیز کا اس کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا ورنہ پہلے اشرے میں رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی بھی عطا فرما رہا ہے دوسرے میں بھی ایسا ہے تیسرے میں بھی ایسا ہے لیکن پہلے میں رحمتوں کو نزول کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو رحمت کی طرف منسوب کر دیا دوسرے اشرے میں مغفرتیں کثرت سے تقسیم ہوتی ہیں جبکہ رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے جہنم سے آزادی بھی تقسیم کی جا رہی ہے اسیوں سے مقرر کی طرف منسوب کیا اور تیسرے کو جہنم سے آزادی کی طرف منسوب کر دیا گیا بہرحال یہ آخری اشرہ بڑا متبرک بہت مبارک اور کہا جائے کہ اس سال کا یہ نادر موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان کریں اور نیکیوں میں اضافے اور دراجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے ایک بار پھر غور کر لیں اسی آخری اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے کہ اگر ہم اس رات کی اہمیت جان لیں اور اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قدر قیمت میں بھی اضافہ فرما دے گا آپ کی حضیث سے پاک عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے اشرے کا احتکاس کیا پھر دوسرے عشرے کا احتکاس کیا جب اس کی آخری رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرائے مبارکہ سے جہاں پر بھی آپ موتقف تھے آپ نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے للت القدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا مجھے نہ ملی پھر دوسرے اشرے میں تلاش کیا مجھے نہ ملی اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں ہے تو اسے تاخ راتوں میں ڈھونڈو لہذا تم میں سے جو میرے ساتھ احتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پہ اتنا ہمیں ضرور بتا دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور للت القدر ہے تاق راتیں یعنی جو دو پہ تقسیم نہ ہو سکیں جیسے اکیس ہے تیئیس ہے پچیس ہے ستائیس اور انتیس یہ پانچ راتوں کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے اور ستائیسویں شب کے بارے میں زیادہ یہ مطلب اقوال ہیں نے اسلام کے کہ اکثر شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں ہی ہوتی ہے لہذا اس میں تو خاص طور پر عبادت کرنی ہی چاہیے اور لوگوں میں ویسے بھی ذوق و شوق بہت زیادہ بیدار ہوتا ہے ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے سیاحت ستہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے ارشاد فرمایا کہ میں شب قدر کی تعین کے لیے تمہارے پاس آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ دو آدمی باہم جھگڑ رہے تھے تو مجھے منع کر دیا گیا کہ میں اس کی تعین کو ظاہر کروں لہذا اب تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو اس سے معلوم ہوا کہ باہم اختلاف باہمی رنجش لڑائی جھگڑا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بعض اوقات انسان بہت بڑی نعمت اور رحمت سے اور انعام سے محروم ہو جاتا ہے لہذا ہمیں اس پر بہت توجہ کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے ہماری شب قدر سے متعلق کا بات چل رہی تھی کچھ اور ایک مزید کال اور منتظر ہے پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی مفتی صاحب جی فرمائیے جی میں ارنزیب بات کر رہا ہوں سعودی عرب اریات سے جی فرمائے میرا زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے جی جی فرمائیے میرے پاس ایک گاڑی ہے سر اس کی قیمت تقریباً سعودی عرب میں تیس ہزار ہے ہلکے لگ بھگ ہے ٹھیک ہے وہی میرا کاروبار ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کے اوپر زکوات واجب ہے یا نہیں کاروبار ہے کیا مطلب جی کاروبار وہ اسی سے میں اپنے روزی روٹی کماتا ہوں گاڑی ہے ٹھیک ہے صحیح سمجھ گئے میں ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کی پر ان کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب کسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی ہیں تو کیا ان کا فطرہ ہم لوگ ادا کریں گے کون ادا کرے گا تو دیکھیں ماں جس کی کفالت میں ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مقام تبدیل کر لیا ہو لیکن بیٹے خرچہ اٹھاتے ہیں جیسے بعض اوقات تو جو ان کی کفالت کر رہا ہے ان کا خرچہ اٹھائے گا وہی ہی اس کا ان کا فطرہ ادا کرے گا ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جو مالی کے نصاب ہوتا ہے اس پہ فطرہ واجب میں وہ خود فطرہ ادا کرے گا اور اگر محتاج ماں ہے مثلا وہ خود فطرہ ادا نہیں کر سکتی ہے اس کے پاس اتنا مال وغیرہ نہیں ہے تو پھر بیٹے ادا کر دیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی طرف سے فطرہ ادا ہو جائے گا ایک یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر باہر سے غربت پیسہ بھیجتے ہیں تو کیا ان کا چھوٹا بھائی یعنی ان کا دیور جو ہے وہ ان صدقہ خیرات اس میں سے کچھ کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو انہوں نے سراہتن اجازت دی ہوئی ہے شوہر نے کہ ٹھیک ہے تم اس میں سے صدقہ خیرات جو مرضی کرو تو پھر تو بالکل جائز ہے اگر اجازت سراہتن زبان سے نہیں دی لیکن بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی خرچہ کروں گا بھائی بالکل برا نہیں مانے گا بلکہ خوش ہوگا تو ایسی صورت میں بھی جائز ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خرچہ کروں گا تو بھائی ناراض ہوگا تو ایسی صورت میں پھر صدقہ وغیرہ کرنا منع ہوتا ہے اور چوتھی صورت ایک یہ بنا لیجئے کہ وہ اسے نہیں پتا کہ پتنی شاید ناراض ہو نہ ہو ایسی صورت میں بھی احتیاطاً صدقہ نہیں کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے ایک مزید کالر ہمارے ساتھ پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم صاحب میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے آ, سوال یہ کہ عورتوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی میں سے کون سا اتکاف بہتر ہے اچھا اور, اور, اور یہ کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں خواتین ایک مقام پر اکٹھی ہو کر انتقاب کریں ہم لیکن ہم وہ مقام مزید بھی نہ ہو Oho. تو کیا یہ مقام بہتر ہوگا اس طرح سے احتکاب کرنا جی جی اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی حالتیں اعتکاب میں باہر آ کر بادل کے پیر دبا دے یا گھر والوں کو سہری کی وجہ سے اٹھاتے نہیں ہیں تو اٹھا دے <laughs> تو اس سے احتکاف میں کوئی فرق پڑے گا اور اگر فرق پڑے گا تو اس پہ تو اس سے کیا احتکاب فاصد ہو جائے گا اور احتفاط ہو, ہو جانے کی ضرورت میں کا کیا کفارہ ہوگا اچھا اور ایک لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے جی مفتی صاحب جی جی فرمائیے جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امی جانتاف بیٹھ جی جی تو میں, میں انہیں کھانا دینے کے لیے اندر جاتی ہوں کمرے کے جی جی تو وہ ان سے ہر کے بچے بات چیت ہوتی ہے کھانے کے متعلق یا نماز وغیرہ کے متعلق ٹھیک ہے تو ان کی طبیعت خراب تو نہیں دباتی بھی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے میں ایک یہ پوچھا کہ بھائی نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا ثواب زیادہ ہے تو پڑھنے کی فضیلتیں بہرحال زیادہ آئیں ہیں سننے کی فضیلتیں اتنی نہیں ہے جتنے پڑھنے کی فضیلت ہے یعنی پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے سننے میں ثواب کم ہے لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان میں سے افضل صورت کون سی ہے تو فقہ نے لکھا کہ سننا زیادہ افضل ہے پڑھنا کم افضل ہے یعنی ایک ہوتی ہے ثواب کی زیادتی ایک ہوتی ہے فضیلت یعنی زیادہ بہتر اور مناسب کیا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ تھی کہ آپ صحابہ کرام سے کہہ کرتے تھے تم پڑھو اور آپ اسے باقاعدہ قرآن کو سننا محبوب رکھتے تھے اس کے سننے کو افضل قرار دیا اور خود نبی نے چونکہ پڑھنے کا ثواب زیادہ بیان کیا اس کے ثواب کے اعتبار سے پڑھنے کو افضل رکھا ہے ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم چلے انشاءاللہ شاء سے بریک پر جائیں گے کال بعد میں لیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میں نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے پاس گاڑی ہے 30 ہزار ریال اس کی قیمت ہے تو اس کی زکات بنے گی کہ نہیں یاد رکھیں جتنے گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدی رکھی آپ نے صرف وہ کرایہ پہ چلانے کے لیے ہے تو گاڑی پر زکات نہیں ہوگی اس سے جو کرایہ آئے گا اس پر جب دیگر مال کے ساتھ مل کر سال گزرے گا تب اس پر زکوات بنے گی گاڑی پہ نہیں ہوتی ہے ایک میں نے کوشچن کیا کہ یہ عورتیں عورتوں کا انفرادی احتکاب کرنا افضل ہے یا اجتماعی تو خواتین کے لیے انفرادی احتکاف افضل ہوتا ہے دیکھیے پوچھا کہ اگر عورتیں مسجد سے باہر کسی عام جگہ پر اجتماعی طور پر احتکاب کر رہی ہوں تو اس کی شرح حیثیت کیا ہے تو بار الفقا کا قول تو یہی ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں ہی احتکاب کرنا افضل ہے اور مسجد بیت میں کریں اگر مسجد میں بھی کرتی ہیں اور وہاں پہ کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو جسے ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا تو پھر بھی خواتین کا گھر سے باہر نکلنا اس مقصد کے لیے مناسب نہیں ہے اور پھر خارج مسجد کرنا تو یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے ایک کال اور مسجد ہمارے ساتھ ہیں پہلے قول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے وعلیکم السلام میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جی میں عرض کر رہا ہوں آپ نے ٹیلیویژن کی آواز تو نہیں کھولی ہوئی اپنی ہاں کھلی ہے ہاں نہیں بند کریں جلدی جی فرمائیے مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں دین کی باریک پوائنٹس کو اللہ تعالیٰ اللہ ان کو اور کیو ٹی وی کی ٹیم کو عطا کرے آمین اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نیاز کا مفہوم معلوم کرنا تھا نیاز جی کہ نیاز کا اصل مفہوم کیا ہے ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں اور جو نفل پڑھ کے مردہ لوگوں کو بخشے جاتے ہیں جی جی کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور روزہ اور یہ تو ایسی عبادت ہیں جو صرف میرے لیے ہیں جی تو کیا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے میں لہٰذا ضروری میں بھی نہیں ہے لہذا جیسی ہی باہر نکلیں گے احتکاب فاصل ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ایک نے پوچھا کہ کسی وجہ سے احتکاب ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا خواہاں ہوتی ہے اگلا رمض اس کے بعد یعنی رمضان کا انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے کسی بھی ایت... یعنی دس دن گزر جانے کے بعد بعد میں کبھی بھی ایک رات اور ایک دن کا اگر یہ کر لیں گی تو احتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی قضا کی نیت سے کریں گے یعنی کسی بھی جب قضا کرنا چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے جا میں داخل ہو جائیں وہ رات وہاں گزاریں اگلا دن اعتقاف پورا کریں اور غروب آفتاب کے بعد وہ گویا کہ قضا پوری ہو جائے گی لیکن انہوں نے کہا کہ والدہ جائے احتکاف میں ہیں تو کیا ان کو کھانا وغیرہ دینا پانی دینا یا بیٹھے کچھ باتیں کر لینا جائز ہیں تو جب تک والدہ جائے احتکاف میں رہیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کھا سکتی ہیں پی سکتی ہیں گفتگو کر سکتی ہیں باتیں کر سکتی ہیں دینی پروگرام دیکھ سکتی ہیں ہم نے تین حاجتیں بتائیں جس کی بنا پر باہر عموماً نکلا جا سکتا ہے ان کے علاوہ تمام کام جائے احتکاف میں بالکل جائز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ موبائل ٹیپ لگا کر بیٹھ جائیں اور دوپٹہ کو کوئی دیکھے گا تو گنا ہو جائے گا اس کمرے میں جانا کوئی غلط ہے جا سکتے ہیں اس کمرے میں سو سکتے ہیں ان سے گفتگو کر سکتے ہیں وہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ضروری فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے سب احتیاط میں ہو سکتا ہے ایک یہ کہتی ہیں کہ والدہ ہماری نماز اکثر بھول جاتی ہیں کتنے رکتیں پڑھیں کتنے نئی تشہد پڑی نہیں پڑی تو ہم ساتھ بیٹھ کے انہیں تلقین کرتے رہتے ہیں یاد رکھیں فقہ حنفی کے روح سے اس قسم کی تلقین کرنا کہ خارج مسجد سے خارج نماز سے آپ تلقین کریں اور والدہ نماز کے اندر اسے قبول کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی لہذا گزارش یہ ہے کہ ایسا نہ کرے بلکہ والدہ کو میں اس کا طریقہ عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کو کہ کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد احمد رحیم بریک سے پہلے ہمارا مسئلہ چل رہا تھا کہ والدہ نماز میں بھول جاتی ہیں تو کیا ہم باہر سے بیٹھ کے ان کو یاد دلا سکتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ حنفی کے روز سے اگر والدہ دوران نماز آپ کا لقمہ لیں گی تو نماز فاسد ہو جائے گی لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ والدہ کو پڑھنے کیجیے کتنی مرضی بھولیں انشاءاللہ شاء اللہ اردو اللہ تبارک کا تعالی ان کی اس نماز کو ضرور قبول فرما لے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اس بھولنے کی بنا پر جو بار بار انہیں مشقت اٹھانی پڑے گی اس سے نماز کا ثباب بڑھے گا گھٹے گا نہیں ایک مزید کال اور ہمارے ساتھ پہلے کال لیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شاید لینڈ ڈراپ ہو گئی ہے ایک یہ بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن احتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کیا وہ کچھ بول سکتی ہیں لکھ کر بات کرنی پڑے گی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ احتکاب کو ٹوٹنے کا تعلق صرف بلا ضرورت باہر نکلنے سے ہے یا اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو احتکاب بھی ٹوٹ جائے گا باقی تمام جائز کام دوران اعتقاف بھی جائز ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ احتقاف میں قرآن پاک پڑنا پڑھانا بالکل جائز افطاری ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں بالکل جائز اس کمرے میں کوئی سو سکتا ہے ان کے ساتھ تو بالکل جائز دینی پروگرام وہ دیکھ سکتی ہیں بالکل جائز یہ اصول میں رکھیں ایک یہ انہوں نے کہا کہ وضو کرتے ہوئے حالت روزہ میں حلق میں پانی چلا گیا روزے کا حکم کیا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ یہ خطا اندر گیا ہے یعنی روزہ تو یاد تھا لیکن روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا اندر چلا گیا پانی اس کو خطا ان روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں اس پر انسان گناہگار نہیں ہوتا اور اس روزے کی صرف قبضہ رکھنی ہوگی اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہے صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے ایک ہی ای بہن نے کہا کہ غالباً جو مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کچھ کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس نے مکان بطور گروی ان کو دیا ہے تو کیا اس مکان میں رہ سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو بھی چیز آپ گروی رکھیں گے اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ شرائم ممنوع ہوتا ہے اور سود میں داخل ہوتا ہے اسے آپ کو ویسے رکھنا ہوگا ہاں اگر قرضہ لینے والا خود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کہہ دے چلے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اس سے نفع اٹھانے میں ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہم شرط نہیں رکھ سکتے مشروط نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر وہاں پہ آپ کے رواج یہ ہے کہ جو گروی چیز رکھتے ہیں اس سے ضرور نفع اٹھاتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر یہ حرام اور سود ہوگا اس سے بچنا چاہیے بہن نے پوچھا کہ نیاز کا مفہوم کیا ہے مجھے سمجھا دیجیے دیکھیں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں بلکہ ہم یوں کر لیتے ہیں کیونکہ نیاز اور فاتحہ کا مفہوم آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ کھانا وغیرہ پکا کر اور اس پر قرآن پڑھنا کلام الہی پڑھنا اور پھر اس سے کسی مردے کو ایسا ثواب کر دینا اگر عام مردے کے لیے ہو تو فاتحہ کہلاتا ہے اور کسی بزرگ کے لیے کیا جائے ولی ہوں فہابی ہوں نبی ہوں تو اس کو ادبن نیاز کہا جاتا ہے تو کھانا اس پہ کچھ قرآن وغیرہ پڑھنا اور پھر وہ اصال ثواب کرنا اگر کسی بزرگ کے لیے ہو تو نیاز کے لاتا ہے یہ بس اصال ثواب والا اس میں مفہوم ہے یہ کہتی ہے کہ کیا نفل اگر ہم پڑھیں تو اصال ثواب کر سکتے ہیں تو بالکل نفل پڑھ کر ایسال ثواب کر سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ بھیجنا چاہیں انشاءاللہ پہنچ جائے گا تو یہ اس پہ اعتراض یہ پیدا ہوا ان کے ذہن میں کہ اللہ تعالی نے تو فرمایا کہ نماز روزہ سب میرے لیے ہے تو پھر یہ ہم کیسے اصال ثواب کر سکتے ہیں میرے لیے سے مراد خال سطن اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عبادات کرنے چاہیے اس سے کسی ماغ اللہ مخلوق کی توجہ حاصل کرنے کا خوف ارادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک الگ مفہوم ہے اب اس روزے نماز سے اگر ہم ثواب کسی اور کو ایسال کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں تو یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ہم نے شاید اللہ کے لیے نہیں کیا کسی اور کے لیے کیا کیونکہ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثواب کی اللہ کو ضرورت ہے تو ہم یہ نیک عمل کر کے ثواب اللہ کو بھیج رہے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے وہ تو انعمال کا بھی محتاج نہیں ہے اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ نماز روزہ اگر میرے لیے ہے ویسے قرآن میں بات طرح تر نہیں ہے لیکن نماز روزہ میرے لیے بالفضل اللہ کا یہ کسی عائد کا یا حدیث کا مفہوم آپ لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام کرنے چاہیے اور اس سالے ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کوئی کام کر لیا تو اس پر اخروی جو انعام مرتب ہوتا ہے ہم اللہ کی وارگے میں تمنا کرتے ہیں کہ اس انعام میں سے فلاں مردے کو بھی حصہ مل جائے یہی ثواب کا مفہوم ہے ثواب کوئی ماد شی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے چکیں گے تو آسمان سے چیز نازل ہوتی آئے گی آپ کے یہاں کے بیٹھ جائے گی اس کو ثواب کہتے ہیں بلکہ ثواب سے مراد وہی اخروی انعامات ہیں جو کسی نیک عمل پر مرتب ہو رہے ہیں ان میں سے ہم کسی کو حصہ دار بناتے ہیں اسی کو یہ سال ثواب کہا جاتا ہے تو ہماری بات چل رہی تھی شب قدر کے بارے میں کہ آخری اشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور اس کی تعین صرف دو اشخاص کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی تھی ورنہ اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ ہو چکا تھا تو کہ ان تاخراتوں میں کوشش کریں کہ نمبر ون ہر قسم کے سب کی گناہ سے بچیں نمبر دو جو قضا نماز سابقہ زندگی کی ہوں انہیں کثرت زیادہ کریں قرآن پاک کے تلاوہ درود پاک اور دیگر نوافذ بھی آپ ادا کرنا چاہے تو کریں اور ہو سکے تو ان تاخراتوں میں سوئیں نہیں بلکہ جا کر گزارے ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے آ چکے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے لہذا آپ سے اجازت طلب کریں گے زندگی رہی تو ہفتے کے روز پاکستان اسٹرنٹ ٹائم کے مطابق رات ساتھ سے آٹھ بجے دوبارہ ملاقات کو شرف حاصل ہوگا اس وقت کے لیے اپنی میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دو آخم آپ کے لیے دو آگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پورے رمضان کے ہر ہر نیک عمل کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرمائے آمین و آخر داوانہ انی الشمد اللہ ربی میں <تصفيق> <محبت تصفيق>